حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد حسینیات کے پیش کی ہے عاشقا حسینیہ بار, شامل جو ہے خون میں کر بلا تمہار جائیں گے ہم حوصلہ طوفان لیں گے خدراستہ دیں گی دعائیں ہم پی فلا ہوگا کہ شہ کا خون زندہ مشورہ اہل دنیا سنو کی یہ زندگی چھوڑ دو ویر کے راستے پر چلو چاہے بدن پہ یہ سر ہو نہ ہو یہ در دیتا ہے بجا ماتم کو تم روک سکتے ہو کیا تاریخ پڑھ کے تو دیکھو ذرا جا سے بڑھ کے ثالم ہوتا سیرانے شہ کر بل اللہ محمد علی فاطمہ تو احداز ہے ماتم نہیں پتہ کا ساز ہے یہ تو شہیدوں کی آواز ہے زندہ ہے کنواں جت تک کربلا یہ راز جس پر آیا ہو گیا اس یہ مات میں مسلے مختار ہے وقت مرنے کو تیار ہے شیوں میں ہم کے طلبگار ہے ماتل پہ ہم مسلے تلوار ہے ہے حسینی وہ مجھتا نہیں حسین بات کہنے سے ڈرتا نہیں کہتے ہیں جسم مجھ کا شبیر کامان بیوی کا پورا ہوا میں آج گھر گھر میں پڑھشے شاد منور سدا میرے رہے گی एक سدا سجائیں گے گھر گھر میں پاس کا ہم ماتم کو یہ ہاتھ اٹھتے رہیں گے غم شام کے ہاتھ رکیں گے ہر وقت چلتا رہے گا یوں سر سے رک نہ سکیں گے یہ اہل بلا کا جو پیغام ہے وہ سنائیں گے دنیا کو ہر حال میں نو پہنا کے خود اپنے لگتے جگر کو ان جلوسوں میں خود بھیج دیتی ہے ماں دیکھا یہ ایمان یہ حوصلہ تاریخ دانوں کو کہنا پڑا غم یہ میرا ہی ہے یہ آباد دم بد دشتے کا بات و عدم ہے دشتے بناؤ صبر مسیحت سکرات کی قسم اس ہمیں ہے صرف ایک انسان کا قدم, قدم, قدم جس بہ میں اس کا حسین, حسین شورج بند ہوا پار ہو گیا गया سے گرم پاپ کا بازار ہو گیا روزے عروج شام شبار ہو گیا نکلا تو مہن سے تلوار ہو گیا جب پاکستان کا فرمان آ گیا دستے بلا میں طوفان آ گیا مستن جو تھے غرور کے وہ سر جھکا دیے لب دشنگی نے خون کے دریا بہا دیے پیاسے نے کے جوہر دکھا دیے شر میں آگ لگی کے ہو گیا سارے کا جگر چاک ہو گیا پل میں کی اکھڑ گئی طلب یزید کی سورت بگڑ گئی خدا سے قسمت شاہی ادھر باطل میں گڑ گئی ہمیں بنی سنجیر ڈالی نگاہ تہرائے باطل جھلس گیا ایک ناگ تھا کہ ہمت آدھا کو ڈس گیا پاتال میں اہل حوث گیا آدھا پزل کا پانی برس گیا طلب یسیت کا مہد ہو گیا اس حادثے پہ آج گریا ہے بہرو بلّہ یہ شر یہ قبر جو یہ الحفیز الحضر پانی سے چیز بند ہے وہ بھی حسین مولا کسی پہ کوئی نہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے مہب قابو خا کر شور و شین کب کی ہوئی زمین پہ اکبر صنورین ایک بے زباں کی لاش پہ سیدانیوں کے بین اے بائے بر تباہیے مظلومیے حسین کھڑی تھی سٹے اتارے ہوئے بیرد ٹکرا رہی تھی بار مشیر سے کربلا اور فرش تھا نمونہ محشر بنا ہوا گونجی ہوئی تھی دست میں زہرا کیے صدا پرور د خیر ہو میرے حسین